بسم اللہ الرحمن الرحیم و علی محمد, محمد السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ پاک مرتبہ حضرت سکن میں موجود تمام خاران اور تمام سامعین کو اقبال سے سلامت کرتے ہیں شکر الحمدلۂ درس بابو سلاد درس نمبر پچیس تال سیونٹی فور اور پیج نمبر ایٹی, نمبر ایٹی نائن نواسی اکم نوے اب حضرت ہمارے کانوں پہنچا رہے ہیں اور اسے شروع پیسے ہیں میت سے متعلق ہیں کل کو مید کے بارے میں جو ہے فوج شدہ انسان کے بارے میں اس کی موت قریب ہو تو کہا تھا اس کے لیے توبے کی رہنمائی کریں یہ میں اور اگر وہ فاسق و فاجے نہیں گناہ کرنے والا ہے تو صحیح الفاظ میں اس کو توبہ کے لیے کہیں اور موت نزدیک ہوتا ہوں. پتہ چلے تو اس کے سامنے ہم لوگ کل میں اشاد تین پڑھیں اور تاول وہ سن لیں تاکہ وہ بھی سے بھی یاد آ جائے اور سر یاسین اگر وہ پڑھنے کا اشارہ کریں یا چاہیں تو سر یاسین پڑھے ورنہ نہ پڑھے اور ابھی آگے فرماتے ہیں فارقت روح ہو اور جب روح جدا ہو جائے جسم سے روح نکل جائے تو آگے کا حام فرماتے ہیں تو جو لوگ وہاں پر ہیں ان کو حکومت فائیو میز آئے نے ہیں تو یہ جب روح جدا ہو جائے و جب فارقت جدا ہو جائے روح روح انسان کے جسم سے فائیو میں پس بند کرے اے نے دونوں آنکھوں کو جو بھی وہاں پر ہیں ہاں جی لوگوں کی ذمہ داری کہ اس کے آنکھوں یونو آنکھوں کو بند کرے اور یشد و ہو اور باندھے کوئی کپڑا اس کے جبڑے کو ہاں جی نچلے جو منہ تاکہ منہ بند رہنے کے لیے گمبک الفاف کو جو ہے گون جیسے کوئی کپڑا باندھے جو یشد و ہو اس کے نچلے جبڑے کو جبڑے کو باندھ دے لیا اللہ یہ تشا ہوا اگر نہیں باندھنے سمے کبھی ممکن ہے منہ کھلا رہے گا پھر بند نہیں ہوا تو بہت ہی ایک وشتناک شکل سے بن جاتی ہے اس لیے جو ہے اس کے حنق کو نچلے جبڑے کو جو اس کے جبڑے کو باندھ دے باندھ جائے ہاں تاکہ منہ بند نہ رہے لے اللہ یہ تشا ہوا تاکہ نہ ہو ہاں جی تو ایک تو یہ کام ہے اس کے جبڑے کو باندھ دیں آنکھوں کو بند کرے اور ساتھ ہی ویوس جو اب اس کو رکھنے کے لیے ابوغسل دینے تک اس کو لٹائیں متوجہ قبلتیں اس کے چہرے کو قبلے کی طرف رخ کر کے اور قلبی تر رخ کر کے بیٹھانے کے لیے رکھنے کے لیے اس کو لٹانے کے لیے دو سوتے ام اللہ جمبل ایمن یا اس کے دائیں پسلی پر اس کو لٹا دیں دائیں جو ہے کربٹ اس کو لٹا دیں یعنی اس کا پھر سر شمال کی طرف ہو جائے گا اور پھر چہرہ قبل کی طرف ہو جائے گا او مستلقین یا اس کو پیٹ کے بل لٹا دے یعنی اس میں اس کے پاؤں قبل کی طرف ہو اور سر جو ہے مشرق کی طرف ہو پاؤں معریب تر سر مشرقی طرف ہو پاؤں قبل کی طرف ہو او مستلقین یا اس کو پیٹ کے بل لٹا دے اور اجلا اور اس کے دوروں پیر القل قبل کی طرف ہو یعنی اس کو اٹھائیں تو قبل کی طرف رخ ہو جائے گا تو ای سیکنڈ میں اس کو لٹا دیں ڈالنے کے بعد وہ یوسا و یا ان کی دونوں ہاتھوں کو سیدھا کریں اور جلے ہی اور پیروں کو بھی ممدودہ دن کھینچ کر ان کو کھینچ کر بالکل ہاتھ کو ہاتھوں کو بھی پیروں کو بھی سیدھا کریں یہ جو وہاں پر لوگ ہیں ان کی ذمہ داری اگر یہ چیزیں بن ہیں تو اور پھر اس کے جسم پر ولا یسترو ہاں جی اور الیہ اس کے اوپر نہ ڈالیں اس کے اوپر کوئی ایسی لباس نہ ڈالیں ہاں جی ولا یستر ہی ہاں جی مرت کے اوپر جو ہے ایسا کوئی کپڑا نہ ڈالیں جو با باری ہو زیادہ باری ہو بلکہ ملا سرال اللہ صوباً خفیبً اور اس کے جسم پر ایک ہلکا سا کپڑا ڈال دے اس کے علاوہ کوئی باری کپڑا نہ ڈالے اور وہ ہلکا کپڑا بھی غیرمسکین اور میل کچیل والا نہ ہو صاف ستھرا پاک صاف ستھرا ایک لباس اس کے جسم پر ڈال دے اور اس کے بعد جو جس اور جسم کو ڈانب لیں وہ یضا وہ عن بد نہیں اور وہ نہیں اور رکھ دیں اس کے پیٹ پر ہاں جی شی ان سخیلن. کوئی باری چیز اس کے پیٹ پر رکھیں کوئی وزنی چیز اس کے پیٹ پر رکھیں میں جیسے کوئی تقیا وغیرہ باریک ملاد کوئی پتھر کوئی چائے ایند رکھنا یہ ملاد نہیں ہے مثلاً کوئی تقیا وغیرہ وغیرہ جو ہے اس کے پیٹ پر رکھیں یہ کب اس وقت ان توقع پر اگر غسل دینے میں تاخر ہو جائے کئی گھنٹوں تاخر ہو جائے یا دن تاخر ہو جائے پورا آنے تو اس سرب میں جو اس کے پیٹ پر جو ہے کوئی بھاری چیزیں رکھ دیں شیشن جیسے کوئی تکیا وغیرہ تاکہ ہے پیٹ پھولے نہیں اور کے اندر زیادہ گیس نہ بھرے کوئی مسلات ہو سکتی اس کے بعد جب غسل دینے کی جب تیاری ہو جاتی ہے اس کے لباس اترنے کے بارے میں فرماتے ہیں و ینو صو اس دینے کے لباس اتارنا پڑے گا تو اتار دیں سو ہو لباس کو بشک کے تمام ہی ہاں یعنی یہ پورا پورا پھاڑ کر اور کو پھاڑنا پڑتا ہے شلوار کو پھاڑنا نہیں پڑتا ہے قمیض کو پھاڑنا پڑتا ہے ورنہ نکالنا مشکل ہو جاتا ہے <coughs> بشک کے تمام ہی پورا پھاڑ کر ہاں او بعض بعض کو پھاڑ کر اس کے جسم سے قمیض کو اتار دیں وہ اتارتے ہوئے کہاں سے اتار دیں سر کی جانب سے جس طرح زندہ اتارتے ہیں اس طرح اتاریں فرماتے ہیں، مین جانبی رج ہیں پاؤں کی جانب سے اتاریں کپڑے <coughs> کو پھاڑ کر پاؤں جانب سے یا دائیں بائیں جانب سے باہر نکالیں ولو نظیر اور اگر اس کپڑے کو اتار دیں من جانب راہ سے سر کی جانب سے اتار دیں اوپر سے کھینچ دیں کپڑے کو پھاڑنے کے بعد بھی عادت لاہیا زندوں کی طرح لابا بھی پھر بھی کوئی ہر نہیں ہے لیکن زیادہ صحیح ہو صحیح ترقہ جو ہے یہی ہے کہ پاؤں کے جانب سے یا دائیں بائیں جانب سے پھاڑنے کے بعد باہر نکالے <صحیح> المحرم آبی کپڑا اتارنے کے لیے سب سے زیادہ حقدار اور مناسب کو کون فرماتے والمحرم محرم جو اس کے ویسے بم کل بیٹی بیٹی کے بہن آپاس میں پھوپھی خالہ ہاں جی یہ لو محرم ہے تو وہ محرم جو ہے پوتی نواسی یہ لو محرم ہے تو محرم اول زیادہ حقدار ہاں بنا سے ہی اس لباس کو اتارنے کے لیے محرم جا کے ہیں ہاں جی اجنبی سے زیادہ محرم حقدار وہاں یو باد غسلیں اور غسل دینے میں جلدی کریں ماتحق بال مبارک ہاں جی مات تحقیق مبارکات یعنی روح جو جسم سے جدا ہونا مات تحق یعنی ثابت ہونے سرب ماں تحق نے جسم روح سے جدا ہونا متحق ہونے کی میں یقینی ہونے کی میں ثابت ہونے کی میں غسل دینے میں جلدی کریں پھر غسل دینے میں تاخیر نہ کریں پہل مشکو کے بھی لیکن اگر غسل دینے میں اور جو روح جسم سے الگ نہیں اس میں شیک ہو ابھی موت یقینی نہ ہو تو لا یا جزو تعجیل و پھر تو غسل دینے میں جلدی کرنا جائز نہیں بلکہ انتظار کریں اور جو لوگ ان چیزوں میں مہارت رکھتے ہیں بھئی موت ڈاکٹر یا کو بلائیں یا جن کو تجربہ ہے ان سے معلومات کریں کہ اس کے روح مکمل جدا ہوا ہے نہیں ہوا ہے پھر اس کے بعد جب یقین ہو جائے تو پھر اس کے لباس ہوتا دیں باقی لباس بتانے والے کے لیے جو ہیں جیسے شہروں میں ایک اس کے لے جسم پر جو موجودہ لباس ہے وہ تو اتار دیتے ہیں لیکن غشق کے دوران اس کے لے پردہ دے دیتے ہیں یعنی طاربن ایک گس کا کپڑا دے دیتے ہیں اس کے دونوں سے راہ باندھنے کا سسم بنا کے وہ کپڑا جو ہے اس کے لباس اتارنے سے پہلے اس کے جسم سے شلوار اتارنے سے پہلے وہ لباس وہ کپڑا جو ہے اس کے جسم پہ اس کے جو ہے ناپ سے لے کر گھٹنوں تک جتنا بنتا ہے اس کو باندھیں پہلے اس کو دوبارہ ڈھیلا کر کے باندھیں تو پردے کے انتظام پہلے اوپر کر لیں اس کا سفید کپڑا آپ کو کفھن میں سے کاٹ کے دے گا وہ باندھنے کے بعد پھر اس کے جو ہے شلوار اتاریں اور کپڑا اتار دیں تاکہ بے پردگی نہ ہو جائے یعنی بے پردگی نہ ہو پھر وہی کپڑا جو ہے وہی جو پردہ اس کے غسل ختم ہونے تک اس کے جسم پر رکھتے ہیں اور غسل ختم ہو سکے اس کو سوکھنے تک بھی جسم پر رکھتے ہیں سوکھنے کے بعد جو ہے جب وہ جو کہ پردہ ہے وہ واجبی پردہ ہے یعنی تاکہ جو ہے مقامی پردے پر ہمارے نگاہ نہ پڑے کیونکہ نگاہ ڈالنا جو ہے عام حالت میں جتنا ہو سکے اس سے بچنے کا حکم ہے اس لیے پھر جب جسم سوکھ گیا اور کبھن پہنانے کا وقت آیا تو اور اس پردے کو اتارنے سے پہلے ہاں جی پردے کو اتارنے سے پہلے اس کے لیے جو شلوار کا جو کپڑا ہے دائن ڈیٹ کا کپڑا ہوتا ہے اس کپڑے کے ذریعے سے پہلے شلوار پہنائیں اسے ہاں جی شلوار پہنائیں گی تو اس کا پردہ ہو جائے گا شلوار پہنا کر جو ہے اوپر رہ کر پھر وہ جو پردہ پہلے غسور دو تہوار جو پردہ اس کو تھا اس کو اتار دیں ہاں جی اور وہ پردے میں ہی رہیں گے پھر شلوار کو پہلے پہنا کر پھر وہ تختے پر جو قمیص اور باقی چبریل وغیرہ اڑنی وغیرہ اس پر رکھا ہوا ہوگا پھر اس کے اوپر مردے کو وہاں پر رکھ دیں اور پھر قمیص پہنائیں اس کے بعد پھر جو چادر وہ ہے وہ پہنائیں چادر اور قمیص پہنانے کے بعد پھر اڑنی ہے وہ اس میں جسم پورا جسم کو ڈام لیں یہ ترقہ ہے اس کے کفن بانے کا اور غسل کے لیے پردے کے سسم کا اب آگاہ غسل کے بارے میں فرماتے ہیں وہ عجیب و فی غسل ہے کو غسل دینے میں واجف ہے نیتوں سب سے پہلے نیت کرنا ہاں جی ہاں کے لیے غسل دینے میں سب سے پہلے نیت کرنا ہے ہاں جی غسل و حاضِ علم ہاں جی اب اس میں جو ہے اگر آپ نے دعوت میں تفصیل سے دیا ہو سارے نیتیں فقہ میں نہیں دیا ہوئے ہاں جی دعوت میں جو ہے ساری نیتیں تفصیل سے دیا ہوئے اور ہاں دعوت فائدہ اٹھا لیں ہاں جی اور واجف ہے اس کے غسل میں نیت کرنا میں اس مردے کو غسل دینا اب تین غسل ہے تو پہلے کافر میں کافر کے غسل کی نیت کریں اور سب سے پہلے صدرال ملا کے غسل دیتے ہیں پھر کافر ملا کے غسل دیتے ہیں ایک دفعہ پھر آخر میں تازہ پانی سے غسل دیتے ہیں تو فرما رہے ہیں وہ جو وہ واجب ہے پھر غسل ہے مردہ غسل اور نیت و نیت کرنا ایک تو یہ واجب ہے دوسرا ویہ صاحب وہ مصحاف ہے مردے کے لیے صلاح سے تین دفعہ اس کو غسل دینا مصطحب ہے تو ایک تو پہلے جو ہے جسم پر یہ سنجا دے دیں گے غسل کا تلقہ یہ ہے انجاز دے دیں گے سنجا کے بعد جسم پر جو بھی ناپاک کوئی چیز ہو گندگی ہو اس کو صابن لگا کے خوب صاف کریں گے نہ بالوں کو بھی صابن لگا کر پورے جسم کو صابن لگا کر خوب صاف کریں گے ناخنوں میں کوئی گندگی ان سب کو صاف کر کے نکالیں گے یہ نکالنے کے بعد پھر پھر جسم بالکل صاف ستھرا ہو گیا اب آپ اس کو وضو دیں گے جس طرح ہم وضو کرتے ہیں اس طرح اس کو وضو کروائیں گے ہاں جی وضو کرانے کے بعد صرف ناک اور منہ میں جو اشارہ کریں گے پانی اس میں نہیں جا سکتی اس لیے باقی سارا جو ہے آپ وضو کرائیں گے وضو کرانے کے بعد پھر تین یہ مستحق غسل دیں گے پہلے وضو کراتے ہیں پھر یہ تین غسل دیں گے پہلے صدر ملا کے ہاں جی او اس کے پہلے سر کو دہیں گے اس کے بعد مردوں میں بہتر ہے بائیں جانے کو پہلے دھو پھر بائیں جانے کو دہیں گے پھر دائیں جانے کو اب اس میں ایک ایک دفعہ سر کو ایک دفعہ دھو لیں کے پانی سے پھر بائیں جانے کو ایک دفعہ دھو لیں دائیں جانے کو ایک دفعہ دھو لیں تو بھی صحیح ہے اور تین تین دفعہ پانی ڈالیں ہاں پانی سر پہ تین دفعہ دائیں طرف تین بائیں طرف, طرف لیں تو وہ بھی صحیح ہے اس کے بعد جو ہے کا ملا کر طرح ہاں آدھا پانی میں کافر ملائیں کاپر ملا کر پھر اگر پھر سر کو تین دفعہ دھولیں پھر بائیں طرف کو تین دفعہ دولیں پھر دائیں طرف کو تین دفعہ دولیں مردوں میں دائیں بائیں میں ہم زندوں کا براست کرنا ہے ہاں جی کرنے کے درکار یہ پہلے بائیں طرف کو دولیں, پھر دائیں طرف کو دولیں. تو اس طرح بھی ایک دفعہ نے کافر ملا کر سر کو ایک دفعہ دائیں طرف کو ایک دفعہ بائیں طرف کو ایک دفعہ دولیں, تو بھی صحیح ہے واجب تو ادا ہو جاتا ہے غسل کا لازمی لیکن اگر تین تین دفعہ دہیں تو بھی صحیح ہے ہاں تو غسل کے اندر کے جو سنت ہے وہ پورا ہو جائے گا تو سر کو تین دفعہ کافر کے پانی سے بائیں طرف تین دفعہ دائیں طرف تین دفعہ پھر آخر میں تازہ پانی ہاں تازہ پانی میں جو نل کا پانی ہے اس سے تین دفعہ پہلے سر کو ہاں یا ایک دفعہ غسل سر کو ایک دفعہ دو صحیح پانی پہنچا کے پھر بائیں طرف کو ایک دفعہ پھر دائیں طرف کو ایک دفعہ ہاں اس سے بھی غسل ہو جائے گا مکمل اگر آپ تین تین دفعہ سر کو تین دفعہ پھر بائیں کو تین دفعہ دائیں کو تین دفعہ وہ بھی صحیح ہے چونکہ تین غسل تین غسل کرنے غسل میں ایک ایک دفعہ پانی سے بھی غسل ہو جاتے ہیں تو ہر غسل کے اندر کے سنت کو پورا کریں تو اس صورت میں بھی تین تین دفعہ ڈالیں ہاں جی لیکن ایک ایک دفعہ ڈالیں ہر تینوں غسل میں وہ صحیح طریقے سے دوڑیں صحیح طریقے سے پانی پہنچا کے یقین کر کے تو یہ تین غسل ہو جاتا ہے تو پھر ہیں تین غسل دیں وہ سبھی سب مصاحب ہے سلاس غسلاتے تین غسل دینا وہیں یقن الاول اور یہ کہ پہلا غسل بھی معین منتظین ایسے پانیوں جس میں ملایا ہو بے صدری سدرا ملایا سدرے کے پاؤڈر ملتا ہے پتہ ملتا ہے ہاں جی وہ جسے بیری کے درخت کے پتے ہوتے ہیں ہاں جی اس کو کی سرمی بھی مل ہیں وہ بسانی دوسری جو ہے ابالکافوری کافور ملائیں ہاں جی خدمی یہ پرانے زمانے میں کوئی گاس ہوتے تھے خوشبو والی ابھی تو خدمی کے نام سے کوئی چیز ملنا مشکل ہے لیکن اسے کافور ہی ملاتے ہیں اور یہ اس میں بھی کابر ملا کے غسل دے دیں اس کو سر کو کھانے اور پھر سر کو پھر بائیں پھر دائیں طرح اور اگر زندوں کی طرح دائیں کو پہلے بائیں کو بعد میں پڑیں تو بھی غسل صحیح ہے لیکن بہتر صورت مردوں میں آگ سے بائیں کو پہلے دائیں کو بعد میں بالآخروں اور آخری غسل جو ہے بلمائل قرآن تازہ پانی سے اس کو غسل دے دیں اس کے بعد جو ہے تازہ تازہ پانی سے سر کو ایک دفعہ دائیں بائیں ایک ایک دفعہ دہ لیں تو بھی غسل پورا ہے تین تین دفعہ پانی ڈالیں تو بھی ٹھیک ہے وہیں یو وز او ہو اور یہ کہ پھر اس کو وضو دے دیں الطہ یہ وضو قبل غسل غسل دینے سے پہلے وضو دے دیں بالکل ہمارے وضو کی طرح ہے اس کو وضو دینا ہے لیکن توازن نیت وغیرہ تفصیل سے دیا ہوا ہے وجہ سے آپ لوگ یاد کریں وزماز تو اور اس کو کلی کرانا ولیشا نامے پانی ڈالنا یہ دو کام وین توری کا آغاز چھوڑ دیں لابا سبھی کوئی حرج نہیں ہے ہاں جی آگے فرماتے ہیں ولاولفید الغاثر اور اگر مردہ کو غسل دیتے ہوئے غسل دینے والا چھاپے نے لیوا ہاتھوں کو کپڑا لپیٹ لے یا آج کل کے جو پلاسٹک جو تھیلا بنایا ہوا ہے وہ استعمال کریں ان کپڑا فی تمام غسلے پورے غسل میں کما فی سنجا جس طرح سنجا میں تو آلریڈی ایک تھیلا استعمال کر لیتے ہیں جیسے کپڑے کے تھیلا بھی بنا دیتے ہیں وہ یا پلاسٹک کا آج کل وہ استعمال کر لیتے ہیں تو اس طرح کا سنجا کے لیے ایک تھیلا استعمال کر پھر اس کو پھینکیں پھر دوسرا تھیلا جو ہے استعمال کریں جو ہے وہ ہاتھوں پر جسم دہنے کے لیے اگر ایسا استعمال کریں تو کانا آسن تو یہ بہتر صورت ہے تو شاہت وہ جائز سلائی کی دولیں بعد اغصل راس ہی سرگ میں ناقبل وسال کو, کو, کو دہنے کے بعد پلحیت ہی اور داڑھی کو بالختمی یا وغیرہ وغیر کافور وغیرہ سے اور جو دیکھنے کے کو دہنے کے بعد آپ کے لئے اختیار ہے جانی واحل احسار بائیں جانے کو دیکھ لیں دہلیں پہلے عمر مردوں کے خلاف پھل احمد پھر دائیں جانے کو دہلیں تو نہ جائیے ہوگا فلیطِ مال الحمن تاکہ دائیں جانب پر مکمل لوگ بائیں کو پہلے دہیں دائیں کو پہلے بعد میں دہ تو یہ بھی صحیح ہے ابلاخ سے براخت یعنی پہلے دائیں کو پھر بائیں کو بعد میں دہ تو وہ بھی صحیح ہے ہلی ابتدا دائیں جانب سے پہلے کل آحیات زندوں کی طرف دائیں جانب کو پہلے ہمارے غسل کے طرف دہلیں اور بائیں طرف کو بعد میں دہلیں وہ بھی صحیح ہے اور غسل کی دوران فرماتے ہیں وہ اجلاس ہو, ہو اس کو تھوڑا سے کھڑا کر کے اس کے پیٹ میں ہاتھ ملانا بیٹھا کر اور امراد الیا ہاتھ کو پھیلانا علابد نے اس کے پیر پر ہاتھ تو پھرائیں یہ کام جو ہے ان واقعہ اگر یہ کام واقع ہو جائیں اور لم یکایا واقع نہ ہو جائیں متصاویریں دونوں برابر فیل فی الجواز جائز ہونے میں یعنی پیر پر ہاتھ پھرانا ضروری نہیں ہے بقیہ سے انشاءاللہ